بل غیب صدق اللہ کل اللہ دینون کے متعلق کچھ کلام کیا تھا آج بالغیب اس کے متعلق چند باتیں یاد کی جائیں گی غیب اللہ اسے کہتے ہیں جو ہوا سے خمشہ سے محسوس نہ کیا جا سکے ہوا سے خمشہ انسان کے اندر اللہ و تبارک نے پانچ حصے رکھی ہیں کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگا کے محسوس کیا جا سکتا ہے ٹٹول کر کسی چیز کو دیکھ کر کسی کو سن کر سن کر اس طرح کر کے یہ پانچ چیزیں جو ہیں جن سے انسان کسی بھی چیز کو محسوس کرتا ہے کسی بھی چیز کو سنتا ہے سونگھتا ہے سونگھ کر بھی محسوس کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کے وجود کو تو کوئی بھی شاعر کہیں پہ پڑی ہو سونگ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلان چیز یہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی جیسے جی؟ خاص سے چور ہوتے ہیں نا انہیں ایک بو پیسے کی بو آتی ہے ہمیں تو کبھی نہیں آئی بو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا بھی کسی کے پاس کیا ہے تو چور جو ہوتا ہے نا وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس یہ پیسے کی بو آتی ہے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ارشا فرماتے ہیں کہ آغ الصۃ السلام کے غلام جو تھے نا انہیں ان کے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا انہیں جھوٹ کی بو آتی تھی آج جھوٹ اتنا کثرت سے ہو گیا کسی کو بوئی نہیں آتی سب کی بوئی مر گئی ہے ہے یا نہیں محسوس ہی ہو جو ہوتا تو یہ بہرحال ان چیزوں کی واقعی حقیقت ہے یہ ایسے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو امام بالغیب کے حوالے سے کچھ باتیں مزید عر کی جائیں گی سب سے پہلی حدیث پاک جو ہے یہ امام تبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کی آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابۂ کے نامل مردوان کے پاس پانی ختم ہو گیا آکل ساط السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس مشکیزہ ہے انہوں نے عرض کی جی ہے آکلِ سامنے فرمایا کہ وہ ہی لاؤ مشکیزہ لے کر آئے جی فوادہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مشکیزہ پانی والا خالی مشکیزہ تھا اس میں چند کترے پانی تھا وہ آکال صاحت السلام کے سامنے رکھ دیا تو وعدہ یادہ اس میں فر رکھا سابیا آکل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارکا اس میں رکھ دیا اور اپنی انگلیاں پھیلا دی اس طرح کر کے کہتے ہیں جی پھر پانی آکلیہ صاحب السلام کی انگلیوں میں سے ایسے بہا جیسے حضرت موس علیہ السلام کا عصہ لگنے سے پتھروں سے پانی کی چشمے جاری ہوئے تھے آکلیہ صاحب السلام جب پانی جاری ہوا تو آکل علیہ السلام نے میں بلال لوگوں میں اعلان کر دو آئیں اور وضو کریں اور پانی جس نے لینا ہے وہ لے لیں اللہ, اللہ اکبر کہتے فاک بل من تو صاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے سیاب کرامل مردوان پانی بھرنے لگے تو ان کی تعداد کوئی کم نہ تھی سینکڑوں میں تعداد تھی کتنی بڑی تعداد تھی سینکڑوں میں تعداد تھی فلما تو جب سب نے کر لیا سب آکل سا تو نے سب کو صبح کی نماز پڑھائی مال. نماز پڑھانے کے بعد سما کا عاد سے پھر حضور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے آکل شام نے شاہ فرمایا میرے صحابہ ایک بات بتاؤ ایو الناس منا جب الخل کے ایمانا لوگوں میں سب سے تعجب والا ایمان کس کا ہے تعجب والا ایمان عجب ایمان کس کا ہے اس بات کا جواب دو سیاحبہ کرام مردوان یا رسول اللہ الملائکہ وہ فرشتوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا قیف اللہ تو من الملائکہ وهم یعائنون الامرہ فمائے کے فرشتوں کو کیا ہوا ایمان نہ لائیں وہ تو ہر چیز کا, مل... کا مشاہدہ کرتے ہیں ہر چیز تو ملازہ کرتے ہیں تو کہنے لگے صحابہ فنبیون یا رسول اللہ پھر وہ نبی ہیں جن کا ایمان بڑا تعجب والا ہے آقا تو سامنے فرمایا آقا تو سامنے فرمایا, آقا تو سامنے فرمایا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی رب پر ایمان نہ لائیں حالانکہ نبیوں پر تو رب کی واہی آتی ہے جس پر ہے وہاں ایمان کا انکار متصور ہی نہیں وہاں ایمان کیسے چھوٹ سکتا ہے جہاں بھائی آ رہی ہو تو صحابہ کرام لے مردوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فا کا آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا تعجب والا ہے آکلے سامنے فلا تو صحابی وہ ہوم یارونا ماں یارونا ما کہ میرے سیابا کو کیا ہوا ایمان نہ لائے یہ میرے ہاتھوں سے پانی کے میں بہتے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی کوئی شہ ہے جو ان کو ایمان سے روکے انہوں نے ڈوبے سورج کو واپس آتے دیکھا ہے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے انہوں نے رات دن میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اتنے سارے وہی نازل ہوتی دیکھی ہے رب کا کلام میرے پیپر نازل ہوا میں نے پڑھا تم نے سنا وہ کیا چیز تمہیں مانے ہو سکتی ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ صحابہ کرام لے مردوان کہنے لگے یا رسول اللہ ولاکانا اب آپ ہی فرمائیں زیادہ تجب خیز ایمان کس کا ہے حیران کون ایمان کس کا ہے میرے اکل سامنے فرمایا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی وہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی مان لے آئیں گے بتایا نا جی صاحب نے تو دیکھے حضور کے آکل علیہ السلام کی عظمت اور شان کا سامنے ملازہ کیا علیہ السلام کی دندان مبارکہ سے نور نکلتا دیکھا انہوں نے جی آکل صحت السلام کی دعا سے گنگے بولتے دیکھے انہوں نے علیہ السلام کی بارگاہ میں درختوں کو چل کر آتے دیکھا انہوں نے ہم نے کیا دیکھا یار بتائیں ہمارے پاس تو آکل سد اس پر نازل ہونے والا یہ قرآن یہی موجود ہے بس ہے جی اور وہ بھی صرف اسی بات ہمیں ہمیں وہ لذت ہے ہی نہیں محسوس کرنے والی, بات، والی جو کہ ہوتی ہے نا خاص حص بندے میں جو اس نے علم بلاغت پڑھا ہو علم معنی پڑھا ہو بدی پڑھا ہو اسے پھر قرآن کا پڑھنا جو ہے نا وہ چاشری دیتا ہے یار واہ واہ واہ یہاں پہ فلاں قاعدہ جاری ہوا یہاں پہ فلاں قاعدہ جاری ہوا کمال ہو گئی ہے رب تبارک تعالیٰ کے کلام کی ہم تو اس سے بھی بہر رہے ہیں ہمیں تو وہ چاشن بھی نصیب نہیں بھائی ہیں ہم تو صرف یہی سوچ کے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہے بس ہے یا نہیں ایسا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کیسا سکتا ہے خیز ایمان ہے اور ایسے حالات کے اندر جس بندے نے کچھ بھی نہ دیکھا ہو جن حالات میں کچھ بھی نہ دیکھا ہو پھر بندہ رسول علیہ السلام کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہو جائے علیہ السلام کے نام پر کٹنے کے لیے تیار ہو جائے آکل عزت السلام کی عزت و ناموس کے لیے دنیا کے بڑے بڑے خنازیر کو للکارنے جائے ہیں تو بتائیں یہ عجب ایمان ہے یا نہیں اگے دیکھیں جی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا یا لیتنی قد لقیت اخوانی اے کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا ہی سمجھ ایا مسئلہ اتنا اسی پہ مرنا بنتا ہے سبحان اللہ تبارک کی بات ہے حضور فرما رہے ہیں کاشٹ میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا سبحان اللہ کہ کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے کوئی آج تک نہیں مرا کوئی مرے ہاں اتنی بار سبحان اللہ زور سے کہا ہے لوگوں نے کوئی فوت نہیں ہوا آج تک زور سے کہیں سبحان اللہ عکل احساط السلام فرماتے ہیں کہ یا لہ قد لکی تو اخوانی میں کاش کے میں اپنے بھائیوں کو مل پاتا رسول یار آپ کے بھائی نہیں ہیں اور آپ کے سیاحی نہیں ہے سامنے میں بلا کیوں نہیں تم بھی بھائی ہو تم بھی میرے سیابی ہو بلا کن کوم یو مینا بی ایمانا کم وہ تصدیق کم آکل سامنے ارشا فرمایات کہ تمہارے بعد ایک قوم آئے گی وہ مجھ پر ایمان ایسے لائیں گے جیسے تم لائے ہو تم دیکھ کر کے ایمان لائے ان کا بے دیکھ ایمان تمہارے ایمان جیسا ہوگا اور وہ صدقونی میری تصدیق کریں گے ایک ایک بات میں مجھے سچا جانیں گے ایسے جیسے تم نے سچا جانا ہے تم نے دیکھ کے سچا مانا ہے وہ بے دیکھ سچا جانیں گے انسرونی نسر کم سبحان اللہ یہ بات آ کر نے صرف ان کے لیے فرمائی جو حضور کے دین کے غلبے کا کام کرتے ہیں سبحان بس سبحان آقل سامنے میں وہ میری مدد ایسے کریں گے جیسے تم نے مدد کیا میرے دین کا پیرا دیں گے میرے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور آقل سامنے فرمایا لیتنی قد اے کاش کہ میں اپنے ان بھائیوں کو مل پاتا بتائیں یار مالکوں کی طرف سے اتنی تڑپ اتنے شوق کا اظہار کہ اپنے بھائیوں سے مل پاؤں تو پھر بھائیوں کو بھی چاہیے نا غلامی کا حق ادا کریں غلام بن کے رہے ان کے آگے دیکھے جی یہ جو روایتی مبارکہ ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ میں امام تبرانی نے امام حاکم نے امام بداؤد نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تو من کہ مبارک اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا ہے اور مجھ پر ایمان مان لایا ہے مبارک ہو اس بندے کو یہ ذہن میں رہے توبا کا ایک مبارک, مبارک بھی ہے اور ایک مانا توبا کا توبہ سے مراد وہ درخت ہے جو جنت کے اندر ایک ہی ہے بس ساری جنتوں میں ایک ہی درخت ہے اور وہ درخت پتہ کس کے گھر میں ہوگا وہ السلام کے گھر میں ہوگا کے گھر میں درخت ہوگا وہ اور اس کی شاخیں شاخیں آکلے سدو شام کے ہر امتی کے گھر میں ہوں گی اور اس کا پھل بھی حضور کے ہر امتی گھر میں پہنچ رہا ہوگا سبحان اللہ حضور کے ہر امتی گھر میں پہنچ رہا ہوگا اس کا پھل بہت رخ حضور کے گھر میں ہی ہوگا بتائیں یار،, یار کریم کے کرم کی حد نہیں ہو گئی اس حبیب کا لنگر ہر امتی کے گھر میں تو امتی کو بھی چاہیے کہ وفا کرے پھر اے اے آج کہتے نہیں یار جان جا رہے ہو کہیں تو کوئی چیز ہی دے جاؤ ایک بندہ تھا نا کسی بخیل کا دوست تھا اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں کہیں تو یہ انگوٹھی مجھے دے دو تاکہ یاد رہو تم مجھے بھولو نا اس نے کہا بس تم یہی یاد کرنا میں نے مانگی تھی اس نے دی نہیں تھی یہ بھی تو ایک انداز ہے نا یاد کرنے کا محبت ہے بہرحال تو یہ یہاں کریم کا کرم دیکھیں جی آکل علیہ السلام کا وہ درخت جو ہے آکر اسلام گھر یار بتائیں جس گھر کے اندر درخت جتنا بڑا سبحان اللہ ہر جنتی گھر میں اس کی شاخیں ہوں ہر جنتی گھر میں ٹہنی ہوں ہر جنتی گھر میں اس کا پھل پہنچ رہا ہو تو بتائیں وہ گھر کتنا بڑا ہوگا یار وہ گھر کتنا بڑا ہوگا وہ گھر تو پھر دیکھنے والا ہوگا آکل ایسا ہوئے گھر کے باہر غلاموں کا ہر وقت جمگٹھا رہے گا غلام آئے پڑے ہیں کہاں سے آئے پڑے ہیں جی حضور کے دیدار کے لیے آئے پڑے ہیں کیوں آئے ہیں جی مالکوں کو دیکھنے کے لیے آئے ہوں وہاں تو روک ٹوک بھی نہیں ہوگی کوئی نہیں جی اللہ اکبر رب کا واد ہے جی وحسن ہسن رفیقا میں جب جب چاہے گا جس جس وقت چاہے گا اس رفاقت نصیب ہوگی آگے دیکھیں جی کریم دیکھ دیکھ... آکر سامنے مبارک اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اور آگے سبحان اللہ آ کر اس سامنے ولم امر رات مرات مایا کے سات مبارکا اس بندے کو جس نے بے دیکھے مجھ پر ایمان لایا ست مبارکا یہاں کو کسی کو دیکھتے نا کہتا ست میں سے بھائی تو حضور فمارے سات مبارک اس بندے کو یعنی سات بار مبارک باد اس بندے کو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی میرے مالک نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی یہ روایت جو ابھی میں سنا رہا ہوں آپ کو حضرت سیدنا اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس ایک بندہ آیا تابعی تھا اس نے کہا یا ابا عبد عبدالرحمان یہ آپ کی کنیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی کہنے لگا کہ عبد الرحمان کے ابا جی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آکل سات السلام کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے کیسا بندہ ہوا یار اس نے کہی آپ نے آکل اسلام کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں اس نے کہا جی آپ نے ان کانوں سے حضور کی باتیں بھی سنی ہوگی ہاں کہ ہاں سنی ہے اس نے کہا کہ آپ نے ان ہاتھوں سے آکل شام کے ہاتھوں کو ہاتھ بھی لگایا ہوگا آپ نے ان ہاتھوں کو آکل شام سے مسافر بھی کیا ہوگا حضرت عبداللہ فرمانے لگے ہاں کیا ہے یہ سنتے اس پہ باغ ہو گیا عجیب سی کیفیت ہوگی اس بندے کی حضرت سعید عبداللہ بن عمر فرمانے لگے تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں ایک اس نے کہا جی بتا دیں نے مجھے آکل سعد شام میں نے خود آکل شام سنا تھا آکل شام نے فرمایا کہ مبارک بندے کو دیکھ کر ایمان مان لایا اور کئی بار مبارکباد حضور نے اس بندے کو دی جس نے حضور کو مانا تم تو وہ مجھے تو حضور نے ایک بار مبارکباد دیا تیرے لیے تو کئی بار مبارکیں ہیں حضور نے دی حضرت صاحب بنانی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرت انس بن مالے کے شگیر تھے جی حضرت انس نصب کے شگیر تھے تو یہ جب بھی ان کے سامنے آتے نا حضرت انس, انس رضی اللہ عنہ ان کے انہیں مسافر کرتے تو ان کا ہاتھ چومتے تھے تو جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے سامنے آتے حضرت ثابت تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو دیکھا کرتے تھے ان کی آنکھیں دیکھتے ایک دن پوچھ لیا انہوں نے حضرت انس نے کیا آپ میرے ہاتھ کیوں چمتے ہیں کہتے ہیں جی ہر بار جب بھی آپ کے سامنے آتا ہوں نا صرف اس نیت کے ساتھ آپ کے ہاتھ چومتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ حضور کے ہاتھوں کو لگے سبحان اس لیے آپ کے ہاتھ چومتا ہوں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ثابت کہنے لگے حضور آپ میری آنکھیں کیوں غور سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں میرے حبیب کی آنکھوں سے ملتی ہیں سبحان اتنا جیسے سنا تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ بھی ہوش ہو کے نیچے جا گرے جب ہوش آیا تو کہا کہ حضرت کہ تجھے کیا ہو گیا ثابت تو بے ہوش ہو گیا کہنے کہ آپ یہ فرمائے آپ تو حضور کے غلام ہیں کائنات میں کوئی ایسی شہ ہے جو کی شائع سے ملتی ہو. سبحان اللہ میری آنکھیں کہاں اور امام عمال علم کی آنکھیں کہاں میں تو گناہ گار بنتا ہوں اور آکل کی آنکھوں نے تو رب کائنات کو دیکھا سبحان ہے اللہ اکبر اور آگے دیکھیں یہ آکل نے کیا فرمایا اور یہ حدیث پاک دیکھیں اگر کسی بندے کے اندر یہ تڑپ نہیں ہے تو بندہ اپنے اندر پیدا کرے ہاں یہ بات بہت بڑی فرمائی ہے اقلام نے اپنے غلاموں کے بارے میں جو حقیقی غلام ہے عقل شام کے ہمارے جیسے دنیا کے غلام ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی سلا کریں اپنے دل کے اندر حب احمد کو جگہ دیں ہاں حافظ شرازی نے کہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عقل اسلام کی محبت کر کے ذرہ مانگ لو ہاں یہ محبت بھی بے مانگے نہیں ملتی ہاں جتنا جتنا اکلام قرم بندہ آتا جائے گا اسی طرح محبت ملے گی حضر کی کہ نہیں سمجھ آئی اب یہاں بیٹھے نا ہم یہ باتیں سن رہے ہیں یہ محبت ہماری اکال شام کے ساتھ بڑھ رہی ہے نا جب ہم نے یہ سنا کہ حضور چاہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کے میں اپنے بھائیوں سے ملتا محبت بڑی ہے نا کہ وہاں تو اتنی تڑپ ہو یہاں کچھ بھی نہ ہو ایک محبت بھی کیفیت بڑی ہے نا تو یہ بیٹھے ہم مانگ رہے ہیں یہ سن رہے ہیں نا یہ وہی مانگ رہے ہیں ہم رقت بارک و تعالیٰ سے, مانگ رہے ہیں تو رب سے حضور کی محبت دیکھیں جی فرمایا اور یہ, یہ الفاظ ہے یا تی ہم کتاب بین الحم فیوم کے ان کے پاس تو کچھ دیکھنے کو ہوگا بھی نہیں صرف قرآن ہی انہیں ملے گا بس قرآن ہی ملے گا انہیں تو قرآن ملنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھیں گے عقل خود پر ماریں گے فیا ملون بے اس فیا ملون ابھی معافی ہے تو قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے کے لیے پہلے سیکھنا ضروری ہے نا مطلب کیا ہے عقلِ صحا قرآن کو سیکھیں گے وہ کو سیکھیں گے پھر اس پر عمل کریں گے یہ اللہ سامنے, رویتی ہی آقل سامنے ہم کہ میرے بعد میری ایک امت آئے گی میری امت جو ہے نا میرے بعد آئے گی کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے میرے بعد میں ان میں سے ہر ایک بندے کیم ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کاش کے میرے گھر والے بھی لے لیے جائیں میرا سارا مال بھی لے لیے جائیں ایک بار آکل سام گ رخ بدو آ دیکھ لوں گا سبحان اللہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی اہل ایمان اگر دل میں تڑپ نہیں ہے تو یہ تڑپ پیدا کریں یہ تڑپ پیدا کریں آکل سیات اسلام کے دیدار کی اس طرح اس طرح, طرح پیدا ہو بندے کے دل کے اندر کہ میرا مال میں لے, لے لیا جائے میری جان لے لی جائے ایک بار امام الانبیاء علیہ السلام کی زیارت ہو جائے سبحان اللہ تو, تو یہ غیب جو ہے نا یو من بالغیب یہ سارا غیب والی غائب والی باتیں تھیں نا ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا تو ایمان بالغیب جس چیز کو نہ دیکھا ہو اس پر ایمان کس وجہ سے کیوں ایمان جی بے دیکھی چیز پر ایمان لانا صرف رسول اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بس اور تو کچھ نہیں ہے نا یہ قرآن رب کا کلام ہے یہ کس نے بتایا ہے آکلیہ بتایا ہم نے دیکھا تو نہیں ہے بھائی نازل تو نہیں دیکھی جوہریل کو تو نہیں دیکھا رب کو تو نہیں دیکھا رب کو کلام کرتے نہیں دیکھا ہم نے ہے یا نہیں تو بتائیں امام الانبیاء علیہ السلام کے کہنے پر ہم نے مانا ہے نا اچھا کئی ایسے بدبخت ہیں وہ انکار کرتے ہیں حدیث کا کیا نہیں حدیث حدیث سے میں نے کہا احمق کے بچو جس قرآن کو قرآن سمجھ رہے ہو حدیث سے حضور نے کرنا ہے نا یہ میرے یہ رب کا کلام ہے یہ تو حدیث ہو گئی حضور کی کیسے نہیں بڑی بات ہے یہی بندہ پکڑے ان کو نہ اسی بات پر جیسے اٹھا اٹھا گھما کے مارتا ہے آپ منکرین حدیث کو تم کہتے ہو کہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے اور رب تبارک کو تعالیٰ کے قرآن کو قرآن مانا ہے ہم نے حدیث سے تو پھر انکار کس چیز کا تو یہ زین میں رہے کہ غیران کچھ دیکھ کر ایمان لانا کہ ہم پاگل ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کہتے خدا ہے تو پھر دکھاؤ بھائی پر ایمان پھر کس چیز کا کیا چیز ہے پھر غیر ایمان لانا کیا مطلب ہے پھر اس کا ایک ملحت تھا بے دین نا ڈاکٹر تھا وہ تھا وہ ملحت بے دین تھا رب کو نہیں مانتا تھا اس کے پاس ایک چلا گیا مریض اس نے جا کر کہا بابا تھا بےچارا اس نے کہا اصے کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ چلتا ہوا گیا اس نے کہا بیٹا سر میں درد ہے بہت اس نے کہا مجھے دکھائیں تو مانوں میں درد دکھاؤ پھر دبا دوں گا اب اس نے کہا بچے میں آپ کو درد کیسے دکھاؤں اس نے کہا میری بات مان لو مجھے درد ہے اس نے کہا درد دکھاؤ گے تو دبا دوں گا ورنہ میں نہیں دیتا بابے کے پاس ڈنڈا پڑا تھا بابے نے اٹھا کے گھما کے مارا اس کے سر میں مار دے کیا سر شدید درد ہو رہا ہے بچے پہلے درد دکھا تو آ گئی اسے بندہ خدا ہے تو دکھتا کیوں نہیں آپ نے اچھا اس نے کہا یہ بتائیں یہ انسان شیطان جو ہے یہ تو بنا ہے آگ کا تو کیا مطلب اسے جاننے میں ڈالا جائے گا تو وہ بھی آگ تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی بابا فرید رحمہ اللہ نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے مارا اسے وہ گیا جناب عدالت میں قاضی کے پاس جا کے کہا اس طرح کر کے اس نے مجھے مارا ہے آپ کو بلا لیا گیا آپ نے فرمایا ہاں بھائی اس نے کہا جی ہاں بھائی آپ نے اسے مارا ہے بے وجہ آپ نے اسے تکلیف دی ہے آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا تھا کہ خدا ہے تو دکھتا نہیں تو میں نے اسے کیا کیا ہے اسے کچھ وہ بتائیں اس نے کہا ہاں درد ہوا ہے آپ نے میں اگر ہے تو دکھا دو اگر ہے درد دکھا دو اس نے کہا چلو یہ تو آپ نے مجھے پھنسا لیا دوسری بات بتائیں انہوں نے کہا کیا اس نے نے کہا آپ تھا کہ شیطان تیرا سوال یہ تھا شیطان آگ کا ہے تو کیا مطلب جہنم میں اسے عذاب بھی آگ کا ہوگا تو آگ آگ کو کیسے جلائے گی اور میں تو بھی مٹی کا اس نے کہا مٹی کا کہا میں نے کیا مارا تھا میں نے کون سا فلوتا مار دیا تجھے میں نے تو مٹی کے ڈھیلا ہی مارا تھا نا اس نے کہا کہ مٹی مٹی کو تکلیف کیسے دے گئی یہ بات تو ویسے آپ نے اسے سمجھانے کے لیے کی تھی لیکن یہ ذہن میں رہے جہنم کے اندر جیسے عذاب گرمی کا ہے نا ایسے ٹھنڈ کا بھی ہے برف کا بھی عذاب ہے اور شیطان جو ہے اسے بھی عذاب برف والا ہی ہوگا جسے جیسے زمحریر کا آگیا قرآن کریم میں کہ وہاں پہ اور ایک روایت کے مطابق جس جس بندے کو زیادہ تکلیف ہوگی نا آگ سے وہ کہے گا مجھے یہاں سے نکالا جائے اسے وہاں سے نکال کے برف میں ڈال دیا جائے گا لے تو چاش چپ پھر ہاں جی وہاں پہ تکلیف ہوگی وہاں سے اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا یہ صاف نہیں ہو جائے گی پھر اس کی تو یہ تو غیب پر ایمان لانا آپ دیکھیں جی یہی وجہ کیا کرام نے فرمایا جب بندے پر گرگرا تاری ہو جائے نزا کا وقت آ جائے مرنے لگے بندہ تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہے زندگی میں ایمان لائے مرنے سے پانچ منٹ پہلے بھی ایمان لے آیا ہے نا موت کے سار ظاہر ہونے سے پہلے وہ ایمان میں قبول ہے موت کا اثر ظاہر ہونے سے تھوڑا پہلے بھی ایمان لیا ہے وہ بھی قبول ہے لیکن موت کے آسار ظاہر ہو گئے علیہ السلام سامنے آ گئے جہنم کے پردے ہٹا دیے گئے جنت سامنے کر دی گئی اب اس کے لیے غیب غیب نہیں رہا ہر چیز اس کے سامنے آ گئی اب اس کا ایمان قبول ہے غیب غیب غیب نہیں ہے تو بھائیو یہ ذہن میں رہے ایمان وہی قبول ہے جو غیب ہو غیب پر ایمان ہو یار دیکھیں آج کئی اہم لوگ ہوتے ہیں کل السلام کی کے چھوٹے چھوٹے احکامات پڑھ رہے تھے یہ کیوں ہے جی وہ کیوں ہے بندہ پوچھے یار آپ نے یہ مانا ہے کہ رب ایک ہے حضور سے سن کے اس مسئلہ کھڑا نہیں کیا جنت ہے جہنم ہے سزا ہوگی میزان ہے پلسرات ہے سارا کچھ ہوگا سارے کا سارا مان گئے ہو چھوٹے چھوٹے احکامات پڑھنے کی کیا ضرورت ہے بلا بتاؤ اس امام المبیال صحت السلام کے کہنے پر اتنی بڑی بات مان گئی ہو کہ رب ہے اور ایک ہے پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے بھلا یار بتاؤ اللہ و تبارک و تعالی ہم سب کو غیب پر ایمان دے اور پختہ ایمان دے اور جن کی ساری ہمیں اس ایمان پر قائم اور دائم رکھے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق